السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خطباج مدرمبارہ گرشاد فرما رہے ہیں محترم جناب مولانا محمد جدید انصاری صاحب بہ مقام جامع مسجد باب الاسلام منظور کالونی گجر چوک کراچی موضوع ہے تفصیر صورت اثر یاد رکھیے اسلامی کیسٹوں کا مرکز صلافی کیسٹ سنٹر منظور کالونی گجر چوک کراچی شریک ان محمد اما بعد فعین خیر الحدیث کتاب اللہ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 بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالشبر نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله علیه وسلم کل مت يدخل الجنه الا من نبى قالوا من نبى يا رسول الله قال من اتاني دخل الجنه ومن اساني فقد با رواه البخاري فی کتاب الائتسام بالکتاب والسنه و عن انس بن رضی اللہ تعالی عن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یوم من احدکم حتا اكون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین رواه مسلم فی کتاب الايمان رب اشرح لي صدری و یسر امری علمز دلم حاضری نے جمعہ جمعہ کا خطبہ بہت ہی مختصر ہوتا ہے اس لیے میں نے سورہ قاف کی تلاوت دی جو مصنون ہے میں اس لیے نہیں کر سکا کہ میں روزانہ آپ سے خطاب تو کر نہیں سکتا میں نے خطب مسنونہ کا وہ حصہ آپ کے سامنے پڑھ دیا ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر خطبے کے اندر جس کا آپ یادہ کیا کرتے تھے اور بار بار پڑھتے تھے اور خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم کی ایک بہت ہی چھوٹی سی سورہ سورہ اثر کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے مشہور مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا اور یہ دعا کی تھی کہ اللہ نے قرآن نازل تو میرے اوپر کیا ہے لیکن قرآن کی سمجھ تو عطا فرما عبداللہ ابن عباس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کے حق میں دعا ہو اور وہ قبول نہ ہو ایسا ممکن نہیں مشہور مفصر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جب یہ صورت ان کے سامنے پڑھی گئی تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے پورا قرآن نازل نہ کیا ہوتا صرف یہی ایک صورت اگر نازل کر دی ہوتی تو یہ انسان کی پوری زندگی میں عمل کرنے کے لیے کافی ہوگی یہی ایک صورت بنیادی طور پر پورے قرآن میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اس کا ایک اجمالی بیان اس صورت کے اندر پیش کر دیا گیا میرے ساتھ بڑی پریشانی یہ ہے کہ جمعے کے خطبے میری الگ الگ مساجد میں ہو رہے ہیں اور میں زیادہ دنوں کے لیے آیا بھی نہیں ہوں اور کسی ایک جگہ پر اگر جمعے کا خطبہ متعین ہوتا تو میں ایک ہی صورت پر مسلسل کئی خطبے آپ کے سامنے خطاب کرتا تاکہ کوئی چیز وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے آ سکے ولاصر ہی کو دیکھ لیجئے پہلا ہی لفظ ولاصر علماء کے درمیان اختلاف ہے مفسرین نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ آصر سے مراد کیا ہے کچھ مفسرین نے یہاں کہا کہ اس سے مراد آصر کی نماز کا وقت ہے اور کچھ مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد زمانہ ہے اس لیے ترجمہ کرنے والوں نے بھی ترجمہ یہ کیا ہے اس زمانے کی قسم یا کسی نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ نماز عثر کی قسم اور جن لوگوں نے آصر سے مراد آصر کی نماز کا وقت لیا ہے ان کے پاس دلیل یہ ہے کہ اللہ نے ایک جگہ فجر کے وقت کی بھی قسم کھائی ہے جب فجر سے مراد فجر کی نماز کا وقت لیا جا سکتا ہے تو آسر سے مراد آسر کی نماز کا وقت کیوں نہیں لیا جا سکتا ہے یہاں موقع نہیں ہے کہ ان دونوں کے تضاد کو میں حل کروں اور اپنا راجہ قول کس کا ہے اس کو میں بیان کروں دلائل کے بعد یہاں اتنی بنیادی چیز آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جن لوگوں نے زمانہ مراد لیا ہے ان کے ثبوت اور ان کی دلائل زیادہ مضبوط ہے والاسر زمانے کی قسم اب یہاں سے ایک سوال یہ اڑتا ہے کہ آخر اللہ رب العالمین قسم کیوں کھاتا ہے قسم تو اس آدمی اس انسان کو کھانا پڑتی ہے کہ جس کے جھوٹا ہونے کا امکان ہو یا میں یہ دیکھوں کہ میرا سامنے والا آدمی جس سے میں مخاطب ہوں وہ میری بات کو جھٹلا سکتا ہے تب میں اپنی بات کو یقینی بنانے کے لیے اور اپنی بات کو باوسوخ اور فکہ ثابت کرنے کے لیے یہ کہنا پڑتا ہے مجھے کہ اللہ کی قسم ایسا ہے لیکن اللہ کو قسم کیوں کھانا پڑ یہ ایک مستقل موضوع ہے ولاثر زمانے کی قسم پھر اللہ نے یہ قسم کیوں کھائی ہے یہ ایک مستقل موضوع ہے اشارہ صرف یہ کر دیتا ہوں اس مستقل موضوع کو میں پھر کسی دوسری بحث کے لیے چھوڑ دیتا ہوں کبھی دوسرا وقت ملے گا انشاءاللہ دو تین گھنٹے کم سے کم اس کے لیے چاہیے درکار ہیں ولاثر زمانے کی قسم جس طرح تم کو قسم کھانے کے بعد کسی بات کا اعتبار ہو جاتا ہے کہ فلاں آدمی قسم کھا کر یہ بات کہہ رہا ہے آئے من نے قرآن آئے من نے اسلام آئے کافرین عرب اگر تم کو کسی بات کے اعتبار کے لیے قسم کی ضرورت ہے اور اہل عرب بار بار کسی بات کے سچا ثابت کرنے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں تو میں بھی قسم کھا کر تو میں یقین دلاتا ہوں کہ زمانے کی قسم امام رازی ایک بزرگ گزرے ہیں اور اچھی چیز ہمیں جہاں سے ملے لے لینا چاہیے ایک فروش کی دکان سے گزرے وہ برف بیچ رہا تھا صبح اس کی اس نے کچھ اور قیمت لگائی برف پگھلتا جا رہا ہے اور برف فروش اس قیمت کو گھٹاتا جا رہا ہے تاکہ جلدی سے میرا یہ سامان بک جائے شام ہوتے ہوتے اس نے اس کی قیمت بہت ہی کم لگائی بالاخر اس کا برف بک جاتا ہے امام راضی کہتے ہیں کہ میں نے یہیں سے اندازہ لگا لیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کی زمانے کی قسم کیوں کھائی جس طریقے سے برف گھلتا جا رہا ہے پگھلتا جا رہا اور اس کی قیمت کم ہوتی جا رہی ہے اسی طریقے سے تم بھی اس زمانے زمانہ تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا اور تمہاری عمریں بھی پگلتی جا رہی ہیں گھلتی جا رہی ہیں جس طریقے سے برف کو دوام نہیں ہے اسی طریقے سے زمانے کو بھی دوام نہیں ہے اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ قسم کھائی ہے کہ تمہیں اس زمانے میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے سکندر بادشاہ گر لیل و نہار کو دیکھتا تھا چھ مہینے حکومت کیا کرتا تھا اور 6 مہینے وہ جنگل میں چلا جایا کرتا تھا اور جب سکندر 6 مہینے جنگل میں جاتا تھا تو جنگل کی سڑی ہوئی اور بوسیدہ ہڈیوں کو وہ اٹھا لیا کرتا تھا جس میں انسانوں کی ہڈیاں بھی ہوا کرتی تھیں اور ان ہڈیوں کو اٹھا کر وہ اس طریقے سے وظیفہ پڑا کرتا تھا آئے ہڈی کل تم میرے جیسی تھیں اور کل میں تمہارے جیسا ہو جاؤں گا آئے ہڈی کل تم میری طرح تھیں اور کل میں تمہاری طرح ہو جاؤں گا آئے ہڈیو, کل تو میرے جیسی تھی اور کل میں تمہارے جیسا ہو جاؤں گا اس سے جب کوئی دوسرے ملک کا بادشاہ ملنے آیا تو اس نے کہا سکندر یہ کیا حالت تم نے بنا رکھی ہے اس نے کہا اللہ کی قسم جب تک کوئی میرے سوال کا جواب نہ دے گا میں یہ وظیفہ ختم نہ کروں گا کوئی آدمی یہ بتائے کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا سوال کا کوئی جواب نہیں ہے ظاہری امال کی بنیاد پر ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے عملوں کو قبول فرما لے لیکن ہم کسی پر فتبہ نہیں دے سکتے ہیں کہ آدمی جنتی ہے ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ آدمی نیک شریف ہے لیکن کسی آدمی کو جنت میں جانے کی ضمانت ہم نہیں دے سکتے نبی اکرم نے بھی اپنی زندگی میں صرف دس سابا گواشر مبشرہ جو کہلاتے ہیں ان کو جنت میں جانے کی بشارت دی ہے زمانے کی قسم ان الانسان لفی خسر ساری انسانیت نقصان میں ہے یہ قرآن کا اسلوب ہے انہ کہا ہے اور جو عربی گرامر سے واقف ہے وہ جانتے ہیں کہ جب انا کی خبر پر لام داخل ہو جائے تو اس کے ترجمے میں کتنی تاکید پیدا ہو جاتی ہے ان الانسان لفی خسر انل الانسان افی خسر نہیں کہا اِنَّ انسان پوری انسانیت اور ساری کی ساری انسانیت نقصان ہی نقصان میں ڈوبی ہوئی ہے یہاں اللہ نے کسی کو الگ نہیں کیا پہلے تو یہ اسلوب ہے پہلے تو پوری انسانیت کو اس نے سمو دیا ساری انسانیت نقصان میں ہے. جیسے لا اللہ کوئی معبود نہیں ہے یہاں اللہ نے اپنا بھی انکار کیا ہے. لا ہاں کوئی نہیں اللہ اللہ کے علاوہ مستثنا ہے تو صرف اوپر والی ذات اللہ کی ذات عرش والی ذات ایسے ہی یہاں پر اللہ نے کہا ان انسان لفی خزر ساری انسانیت نقصان میں ہے پھر اللہ کے ذریعے مستثنا کیا جا رہا ہے ہاں ہاں یہودی بھی نقصان میں عیسائی بھی نقصان میں ہندو بھی نقصان میں بلکہ مسلمان بھی نقصان میں اپنے آپ کو ایمان کا کے دعوے دار اور اپنے آپ کو پکا پک سچا مومن کہنے والے یہ بھی نقصان میں دعوے سے کچھ نہیں ہوتا امریکہ بھی دعویٰ ٹھونک رہا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا میں امن پسند اگر کوئی ملک ہے تو امریکہ ہے دہشت گردی کے خلاف سب سے بڑا امن کا علم بردار اگر کوئی دعوی کر رہا ہے تو امریکہ اپنے آپ کو کر رہا ہے جبکہ دنیا جانتی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد اگر کوئی ملک ہے تو وہ امریکہ ہے کون نہیں جانتا دعوی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا اس کے دلائل اور ثبوت چاہیے دلائل موجود ہیں میڈیا والوں کو آخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امن پسند تعلیمات کیوں نہیں دکھائی دے رہی ہے ایک عورت جا رہی ہے حملہ ہو... نہیں اور اسلام نے عورت پر ظلم کیا ہے یہ تو دکھائی دے رہا ہے ایک مرد کو چار عورت رکھنے کی اجازت دی ہے ایک عورت کو چار مرد اور چار نکاح کی اجازت کیوں نہیں دی ہے آج یہ سوالات تو کیے جا رہے ہیں لیکن اسلام کی خوبیاں کیوں نہیں دکھائی دے رہی ہیں ان کو ذرا تصور کیجئے یہ وہی قرآن ہے جو کہہ رہا ہے جس نے انسان کو قتل کیا وہ نفسا اور نفسن کہا مومن نہیں کہا ہے کہ صرف ایک مومن کو یا مسلمان کو قتل کر دیا نفسا چاہے وہ کسی بھی مذہب ملنا تو مسلق کا ماننے والا ہو اگر کسی نے بلا قصور اس کو قتل کر دیا قرآن کہتا ہے کہ وہ ایک انسان کا قاتل نہیں ہے قتل الناس جب وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے یہ خوبیاں ان کو کیوں نہیں دکھائی دے رہی وہ یہودی آتا ہے اور ایک کپڑا یا گرم کی گردن میں ڈالتا ہے اور وہ مروڑنے لگتا ہے اینٹنے لگتا ہے کہتا محمد میرا قرض دو صلی اللہ علیہ وسلم میرا قرض دو آپ نے فرمایا بھی دو تین دن باقی ہیں تیرا قرض ادا کرنے میں میں نے جو مہلت مانگی تھی ابھی وہ ٹائم نہیں ہوا مجھے اتنی مہلت تو دے دو جو میں نے مانگی تھی وہ وعدہ تو پورا ہونے دو وہ وقت دوانے دو کہنے لگا کہ مجھے آج ہی ضرورت ہے کہ آج تو میرے پاس نہیں ہے کہا میں تم کو اٹھنے نہیں دوں گا اس جگہ سے جب تک کہ تو اس کے الفاظ ہیں جب تک کہ تو میرا قرض نہ دے دے گا اللہ کے نبی کہتے ہیں تیری مرضی عمر فاروق کی تلوار میان سے نکلنے لگی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں کوئی آدمی کپڑا ڈال کر اینٹھنے لگے اللہ کے نبی نے عمر فاروق کی نکلتی ہوئی تلوار کو دیکھا خصائص علامہ سے ہوتی الفاظ ہے الفاظ ہیں عمر تم تلوار نکالنے میں بہت جلدی کرتے ہو اللہ کی قسم جب میں تیرے ہاتھ سے تلوار میاں سے نکلتی ہوئی دیکھتا ہوں تو میں آسمان کی پیشانی پر میں پسینہ بھی دیکھ لیتا ہوں عمر تم تلوار نکالنے میں اتنی جلدی نہ کرو کہا اس نے آپ کو روک لیا کہا ٹھیک ہے میں قرضدار ہوں جاؤ تم جاؤ یہ میرے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کرے گا بیٹھ گئے میڈیا والوں تمہیں تمہارے مذہب کا واسطہ محمد رسول کی خوبیوں کو بھی اجاگر کیا ظہر کی نماز کا وقت آیا کیا میں نماز پڑھنے جا سکتا ہوں یہودی کا بالکل آپ نے اسی جگہ پر زہر کی نماز ادا کی اثر کی نماز کا وقت آیا سنن بے حقیقی الفاظ ہیں کیا میں نماز کے لیے جا سکتا ہوں کا بالکل نہیں اثر بھی وہی پڑی مغرب کی اجازت مانگی مغرب کی اجازت نہ ملی وہی پڑھی عشاء کے لیے نکلنا چاہتے ہیں لیکن یہودی اجازت نہیں دیتا پہلے میرا قرض دو بعد میں یہاں سے جانے دوں گا عشاء کی نماز بھی وہیں پڑھی نماز بھی آپ نے اسی جگہ پر پڑھی پھر سنن بھائی الفاظ ہیں تلوا شمس پھر اس کے بعد میں سورج تلو گیا سورج نکل آیا لیکن آپ اسی جگہ پر بیٹھے وہ یہودی اپنی جگہ سے اٹھا کہنے لگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی میں آپ پر ظلم کے ارادے سے نہیں آیا تھا بلکہ میں نے کل ہی اپنی کتاب میں آخری نبی کی کچھ سفتیں پڑھی تھیں کچھ اوصاف پڑھے تھے میں اس کو دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ وہ اوصاف آپ کے اندر پائے جا رہے ہیں یا نہیں میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کے اندر وہ اخلاق پائے جا رہے ہیں یا نہیں آپ نے فرمایا کئی پھر تو نے مجھے کیسا پایا کہا اللہ کے نبی میری کتاب میں جو صاف لکھے تھے آپ اس اوساف سے بھی بڑھ کر ثابت ہوئے آپ ان اوصاف سے بھی زیادہ خلیق اور بردوار ثابت ہوئے آپ نے فرمایا پھر تجھے اسلام کے لانے سے کون سی چیز روکے ہوئے کہنے لگا اللہ کے نبی میں کہاں دیر کر رہا ہوں دیر تو آپ کر رہے ہیں کہ میری طرف سے کیا دے رہا ہے کہنے لگا ہاتھ یدغا او بھائی او کال اے اللہ کے نبی اپنا داہنا ہاتھ بڑھائیے میں یہاں سے داہنا ہاتھ بڑھاتا ہوں اور آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کرتا ہوں اسلام پر اشھدو اللہ الہ اللہ واشھدو ان محمد ان عبدو و رسول کلمہ اور اسلام لے آیا بلکہ خصائص میں اللہ مسیوتی تو یہاں تک نقل کرتے ہیں کہ یہودی تو اسی جگہ پر اسلام لایا اور جب وہ اپنے گھر پہ گیا ف اور اس کا پورا کا پورا گھر یہ سن کر مومن ہو گیا کیا دشمن کے کہنے پر بیٹھ جانا اور اسی جگہ پر پوری رات گزارنا یہ دہشت گردی پوری انسانیت نقصان میں ہے صرف وہ لوگ نقصان میں نہیں جن کو اللہ الگ کر رہا ہے اور یہ چار اوساف بتائے ہیں جو ایمان لائے عامل والا اور جنہوں نے سوال عمل کیے لدین جو ایمان لائے و عامل اور جنہوں نے نیک عمل کیے سوال عمل کیے بلحق بال صبر اور جنہوں نے حق کی وصیت کی اور صبر کی تلقین کی یہ چار چیزیں ہیں جمعہ کا کہا خطبے کا اختصار مجھے بتفصیل تفصیل ان کو بیان کرنے سے روک رہا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ایمان اور ایمان کے ساتھ ساتھ یہ لفظ لگا ہوا عملے اگر ایمان ہے اور اعمل سوالہ نہیں تو بیکار اور ہم اعمل سوالہ تو کر رہے ہیں لیکن ایمان نہیں ہے تو بیکار ہمارے انڈیا میں آپ جائیے بہت سے غیر مسلم بھی اچھا کام کر رہے ہیں مسافروں کو پانی پلاتے ہیں ٹرینیں گرمیوں میں جون اور مئی کی گرمیوں میں روکتے ہیں تھنڈا پانی پلاتے ہیں برف دیتے ہیں اور اچھا کام وہ بھی کرتے ہیں لیکن ایمان نہیں ہے اس لیے بیکار اور ہمارے ہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خوب صدقہ اور زکات اور خیرات اور اچھے اچھے کام میں لگے ہوئے ہیں ہمارے یہاں پر بھی ایسی عیسائی مشینیاں کام کر رہی ہیں لیکن ایمان نہیں ہے وہ بھی بیکار اور بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس ایمان تو ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے کتنے لوگ ایسے ہوں گے اسی مسجد کے اندر ہوں گے جو صرف جمعہ ہی جمعہ کے دن نماز پڑھنے کے لیے آتے ہوں گے اور پورے ہفتے پھر ان کی شکل نہیں دکھتی ہوگی اور جمعہ کے دن بھی وہ اس لیے آتے ہیں اس لیے نہیں کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے بلکہ ہم جمعے کے دن بھی اس لیے آئے تاکہ محلے والے یا گاؤں والے یا جس علاقے میں میں رہ رہا ہوں کوئی آدمی یہ نہ کہے یار تو تو جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتا کتنا نالائق ہے تیرے اندر تو رائی کے دانے بھر بھی ایمان نہیں ہے یعنی ہم جمعے کے دن بھی آ رہے ہیں لیکن اس لیے نہیں آ رہے ہیں کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے بلکہ محلے اور اہل کریا کے ڈر سے آج ہم جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں یعنی یہ ہمارے پاس عمل تو ہے عمل اس والے نہیں اور اسی لئے میں اس حدیث کے تعلق کو بڑا لہرہ جوڑتا ہوں جس کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو کیا فرماتے ہیں وعن امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما لعمال بالنیات و انما لکل مرمان و حضرت امام بخاری بخاری شریف کے اندر سب سے پہلے اسی حدیث کو درج کرتے ہیں تاکہ طالب علم پڑھنے سے پہلے اپنی نیت کو صحیح کر لے ان نملام بنیات تمام عملوں کا دارو مدار نیت پر میں یہ ترجمہ نہیں کرتا اسلامی سینٹر کالونی گجر چوک کراچی جو لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں ان کے پاس اپنے دلائل ہوں گے ان نمل امال کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ تمام صحیح عملوں کا اور تمام صالح عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے برے عملوں کا دارو مدار نیت پر نہیں ہے برے عمل چاہے کتنی اچھی نیت کر لیجیے آپ وہ برا ہی رہے گا وہ اچھا نہیں ہو جائے گا میرے پڑوس میں غریب لڑکی رہتی ہے میں بھی غریب ہوں اس کی شادی ہونے والی ہے میں اس کی مدد نہیں کر سکتا دوسرے پڑوسی میں پڑوسی بہت امیر ہے پیسے والا ہے دولت والا ہے میں نے سوچا اس کے گھر میں گھس جاؤں کود گیا چھلانگ لگا گیا جمپ لگایا اس کی الماری توڑی پیسہ چرایا سونا چرایا نیت میری یہ ہے کہ اس روپے کو میں اپنے اوپر استعمال نہیں کروں گا اپنے پڑوس میں رہنے والی غریب لڑکی کی شادی کرا دوں گا معاف کیجئے گا میری نیت تو اچھی ہے لیکن کام برا ہے نیت کے اچھا ہونے کی بنیاد پر کوئی برا کام اچھا نہیں ہو جائے گا اس لیے اس کا یہ ترجمہ کرنا کہ سارے عمل کا دار مدار نیت پر ہے یہ غلط ہے اس کا ترجمہ یہ ہونا چاہیے کہ تمام اچھے اور نیک عمل کا دار و مدار نیت پر ہے جو میں کی نماز اگر ہم اس لیے پڑھنے آئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے اور آج کے بعد مجھے پانچوں وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق ادا فرمائے اگر یہ نیت ہماری اچھی ہے تو اللہ قبول کرے گا اور اگر نیت یہ ہے کہ نہیں ہم بھی رکو کر لیتے ہیں رکو کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کر لیتے ہیں سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ لیکن اس لیے تاکہ محلے والے گاؤں والے شہر والے یہ نہ کہیں کہ دیکھو وہ تو جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتا ہم نے عمل تو کیا ہے لیکن ہماری نیت دوسری ہے اس لیے نیت کی بنیاد پر یہ کام ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا بلکہ یہ بھی شرک ہو جائے گا یہ بھی دوسرے کے دکھانے کے لیے آپ نے نماز پڑھی ہے اور جس نے نماز پڑھی من رائی فقد جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی وہ بھی مشرک ہے قد کا لفظ عربی جاننے والوں کو اچھی طرح معلوم بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ تو جامع الحسان ہے یہ بہت مشہور ادارہ قد عربی زبان میں جب فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کام ہو چکا قد اللہ, قول اللہ, اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے بحث کر رہی تھی قد سمیہ وہ سن چکا قد زہبہ وہ جا چکا من صلی رائی فقد اشرک قد اشرک جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی وہ بھی مشرک ہو چکا قد جب فیل ماضی پر داخل ہوتا تو اس کا معنی یہ کہ اس کو وہ مستقل ٹھکانے پہ لگا دیتا ہے قد لعبہ وہ کھیل چکا قد شربہ وہ پی چکا قد اکلا وہ کھا چکا قد آشرا کا وہ مشرق ہو چکا وہ شرک کر چکا دکھاوے کی نماز کا یار اور ایمان کا تعلق بہت گہرا ہونا چاہیے نبی سے دیکھیے ایمان اللہ تعالیٰ نے ایمان کس کو کہا ہے فلا آیت پر غور کیجئے گا فلا و کا لایو ایمان کی تعریف دیکھیے فلا و کا لا مینونا ہتائیو کفی ماں شجرا بہ نلاجی انفم ہر جما و تسلیماں فلا الفاظ پر غور کیجیے فلاں نہیں ہو سکتا وہ ربی کا رسول مجھے قسم ہے تیرے رب کی یعنی اپنی عزت اور کبریائی کی قسم نہیں ہو سکتا ہر انسان سوچ رہا ہے فلا نہیں ہو سکتا اے اللہ کیا نہیں ہو سکتا ہر انسان ذہن کس طریقے سے اللہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے سوچو فلا ہو کس نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا, کیا نہیں ہو سکتا اے اللہ کیا نہیں ہو سکتا ربی کا تیرے رب کی قسم یعنی مجھے اپنی عزتوں کی قسم وہ نہیں ہو سکتا یا اللہ کیا کہنا چاہتا ہے کیا نہیں ہو سکتا کس بات پر تو اتنی قسم کھا رہا کہ نہیں ہرگز نہیں تیرے رب کی قسم ہرگز نہیں اب اللہ کہہ رہا اے نبی مجھے قسم ہے, ہے اپنی عزت و جلال کی کہ وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا وہ پکا سچائی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا اے اللہ کے نبی ذرا جلدی بتائیے ہم بھی تو مومن نے کہیں ایسا دونوں کی اس دائرے میں ہمارے کون مومن نہیں ہو سکتا کون مسلمان نہیں ہو سکتا فرمایا کا فیما شجر نہم، وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے تمام اختلافات تمام تنازعات اور تمام جھگڑوں میں وہ آپ کو جج نہ مان لے آپ کو حاکم نہ مان لے آپ کو فیصل نہ مان لے آپ کو جج تسلیم نہ کر لے وہ مومن نہیں ہو سکتا رسول کو جج ماننا ضروری ہے اور جج ہی نہیں کیا کہا تم ملا یجی دو فی انسم ہے اور جب آپ کوئی فیصلہ کر لیں تو اس فیصلے کو بلا چو چرا جب تک تسلیم نہ کر لے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا یہ زمین میری وہ کہہ رہا ہے یہ زمین میری ٹھیک ہے آپ نے فیصلہ کر دیا تیری میں نے مان لیا اب میرے دل میں یہ آیا ٹھیک ہے نبی نے فیصلہ کر دیا ٹھیک ہے جو کر رہے ہیں صحیح ہے لیکن کاش مجھے دے دیتے تو کتنا اچھا ہوتا ہے فیصلہ مان تو رہے ہیں ہم لیکن میرے دل میں یہ آ گیا اگر یہ فیصلہ میرے حق میں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا قرآن کہہ رہا ہی اگر یہ فیصلہ مان لیا لیکن یہ بھی دل میں اگر تم نے اپنے اندر پیدا کر لیا تب بھی تم مومن نہیں اگر کوئی تنگی تمہارے دل کے اندر آ گئی تب بھی تم مومن نہیں فیصلہ ماننے کے باوجود تم مومن نہیں مما کزئی جب تک کہ پوری یوسلیم تسلیما جب تک کہ پوری طریقے سے دل اور جان سے تم اس کو قبول نہیں کرو گے نہیں ہو سکتے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں کہنے والوں ذرا سوچو آج کتنے فیصلے آج اس رد کر دیے جاتے ہیں کہ وہ نبی کا فیصلہ ہے اور وہ فیصلے پر ہمارے امام کے اور ہمارے کی سگنیچر نہیں ہے, دستخط نہیں ہے آج وہ فیصلے رد کر دیے جاتے ہیں ہمارے امام کے ہمارے مولوی کے ہمارے پیر کے ہمارے ولی کے فیصلے نہیں ہے. اس لیے وہ فیصلے رد کر دیے جاتے ہیں یہ ہے, ہاں صحیح ہے. میں مانتا ہوں سہی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں قال ولا آمین ان وافق تامین تقدم من اندر لائے جب تمہارا امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا تو تم بھی زور سے بولو آمین فرشتے بھی آمین بولتے ہیں اگر تمہاری آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر گئی کھا گئی تو اللہ تعالی اس کے بدلے میں غفر لہ ما تقدم ما پر غور کیجیے ما تقدم من ذنبی اب تک تم نے جتنے گناہ اپنی پوری زندگی میں کیے ہیں اللہ تعالی تمہارے سارے صغیرا گناہ آمین زور سے بولنے کی بنیاد پر maaf کر دے گا بخش دے گا یہ فضیلت ہے مولوی صاحب حدیث صحیح ہے ہاں ٹھیک ہے میں مانتا ہوں حدیث بھی ہے نبی کا فرمان بھی ہے ابو حرا بھی ہے, ساری چیزیں صحیح ہیں لیکن میں مانوں گا نہیں اس لیے کہ اس پر میرے بزرگ کے اور میرے امام کے سگنیچر نہیں ہے دستخط نہیں ہے ہم تو آہستہ ہی بولیں گے بغل والا بھی اب, اب تو نہیں سنتا ہے اس لیے کہ ہم تو محمد رسول اللہ کو مانتے ہی نہیں ہم تو حنفی ہم تو ابو حنیفہ کی مانیں گے ہم محمد ہی ہوتے تو محمد رسول اللہ کی مانتے ہم نے تو نام بھی نہیں رکھا رسول کی شریعت پر ہم تو حنفی رکا مالکی رکا شافی رکا ہمیں اگر محمدی بن نہ ہوتا اور یہ حدیث ہی مان نہ ہوتی تو محمدی نہ کہلاتے ہم حنفی اس لیے کہلاتے ہیں کہ ہم, مو... ہم کو تو ماننا ہی نہیں ہے ہاں اشھدو اننا محمد الرسول اللہ اب دی میں ہم دیتے رہیں گے یخادعون الله والذین امنو یہی بولو گے جو اللہ کو اور مومنوں کو دھوکا دے رہے ہیں مسجدوں میں اشھدو اننا محمد الرسول اللہ کہتے ہیں اور چلاتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے اللہ کی قسم حقیقت ہے کہ محمد الرسول اللہ سے ان کو دل ذرہ برابر بھی محبت انصیت نہیں ہے یہ حدیث بھی پڑھیں گے اور اپنے بزرگوں کی بات بھی دیکھیں گے ہاں بزرگی کی بات آ گئی تو حدیث چھوڑ دیں گے لیکن بزرگ کی بات سر سے نہ ہوتا رہیں گے جبکہ حکم تو یہ ہے کہ ہاں جب نبی کا فرمان آ جائے تو ساری شخص یتیں حیچ ہے محمد رسول اللہ کے حکم کے آگئے ہیں اللہ اللہ اللہ کی بات آگئے ہیں یہ ہے ایمان وہ مومن ہی نہیں دوسری حدیث چلیے قرآن کی رسولہ ان کن تم تو ان کن تم تو کنتم نب اللہ پر میں ختم کر رہا ہوں آئی مانو والو اطاعت کرو اللہ کی اتی اور رسول اور اطاعت کرو رسول کی اول امرکم اور اطاعت کرو تم اپنے امرا کی صاحب حکمراں کی اب آپ بہت سے لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا اور اتاد کرو تم اے میں کی میں یہ ہندوستان کے قرآن سے نقل کر کے بتا رہا ہوں آپ چلو میں نے مان بھی لیا علماء کی اتاد کرو تو سوال یہ ہے کہ جب قرآن نے اللہ کی اور رسول کی اتاد کے ساتھ ساتھ اولاما یا آئما جمع استعمال کیا ہے تو تم کو یہ پاور کس نے دیا ہے کہ چاروں میں سے کسی ایک کو متعین کر لو چلو میں نے اس ترجمے کو صحیح مان لیا اور اطاعت کرو اولاما کی تم علماء کی کہاں کرتے ہو اطاعت کرو آئما کی تو تم آئما کی کہاں کرتے ہو تم تو صرف ایک امام کی کرتے ہو تو یہ پاور کس نے دیا یہ اتارٹی کس نے دی ایک جگہ میں گیا کس کو مانتے ہو میں نے کہا اللہ کا چاروں کو مانتے ہو کہنے لگا وہ نہیں پاؤ میں نے کہا وہ تین جو تھے وہ کیا جھوٹے تھے نا اس بلا کہ میں ان کو بھی ہوں لیکن تقلید ان کی کرتا ہوں میں نے کہا تم تین کی تکلید چھوڑ کر بھی کے ہمدرد ہو سکتے ہو چاروں کے ماننے کا دعوے دار ہو سکتے ہو ایک کی تقلید کرتے ہو تین کو چھوڑتے ہو اگر تم ان تینوں کو چھوڑ کر بھی چاروں کے دعوے دار ہو سکتے ہو تو ہم چاروں کی تقلید چھوڑ کر چاروں اماموں کے محبت کیوں نہیں ہو سکتے ہم چاروں کی چھوڑ کر بھی ان کے ماننے والے کیوں نہیں ہو سکتے اگر تم تین کو چھوڑ کر بھی ان سے محبت کا دعوی کر سکتے ہو تو ہم چاروں کو چھوڑ کر کر سکتے ہیں کہنے لگا میں ایک کو تو مانتا ہوں کم سے کم تم تو ایک کو بھی نہیں مانتے ہم نے کہا اگر تم ابو حنیفا کو مان کر چاروں کی محبت کے دعوے ہو سکتے ہو تو ہم جناب محمد رسول اللہ گیتا چاروں اماموں کے کے محبت کے دعویدار کیوں نہیں بن سکتے میرے بھائیو ذرا سوچو تم تین کی تقلید چھوڑ کر بیچاروں کی محبت کے دعویدار اور ہم چاروں کی چھوڑ کر چاروں کے دشمن ہو گئے ہم گستاخ ائمہ اور با ہو گئے سچ فرمایا یا االذینا اتیواللہ واتیور رسول اے ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ایک گرامر پر ذرا غور کیجئے گا اتیواللہ واتیور رسول اللہ کے ساتھ اتیو اور رسول کے ساتھ بھی اتیو لیکن آگے بھی جس کی ات کا حکم دیا جا رہا ہے اس کے ساتھ اتی نہیں لگا ہوا ہے یا من اتی اللہ وہ اتیور رسول وہ اول لمبری نہیں کہا وہ اتیول لمبری منکم ذرا غور کیجیے گا اتی اللہ وہ اتیور رسول لیکن آگے کا جو لفظ ہے اس میں صرف وہ اولمر گم یعنی اس بات کی دلیل ہے اللہ کی اطاعت ہر حال میں ضروری ہے رسول کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت کی طرح ہے جو ہر حال میں ضروری ہے اور بقیہ جس کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا اس کی اطاعت مستقل نہیں ہے اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے دائرے میں آئے گی تو اتاد کی جائے گی اور اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے دائرے میں نہیں آئے گی تو اس کو خارج کر دیا جائے گا ریجیکٹ کر دیا جائے گا اس لیے کہ اس کے ساتھ اتیو کا لفظ نہیں لگا ہے یہ بہت زبردست بحث ہے حضرت عمر فاروق نے کہا تھا کہ آئے لوگو اگر میں قرآن و حدیث سے ہٹ کر تمہیں کسی بات کے کرنے کا دو تم میرا کیا کرو گے تم نے مجھے اپنا بتاؤ کہ اگر میں قرآن و حدیث سے ہٹ کر کوئی بات تمہیں کرنے کو کہوں تو تم کیا کرو گے مجھ میں پہ سناٹا چھایا ارے کوئی مرد مجاہد اٹھے اور بولے ایک نوجوان اٹھا کہنے لگا عمر تیری تلوار چھین کر تیری گردن اڑا دوں گا اتنی آزادی کہیں ملے گی جمہوریت کا بہت ڈھونک پیٹا جا رہا ہے ہمارے ملک میں کا ہاتھ میں آ جاتی ہے اور کسی کی گردن اڑاتے ہیں تو عمر ہی ایک ایسا مرد مجاہد ہے کہ جس کا ہاتھ کسی کو کاٹتے وقت لڑستا نہیں ہے دنیا جانتی ہے عمر. اور اس نے کہا عمر تیری تلوار چھین کر تیری گردن اڑا دیں گے اگر تم نے قرآن و حدیث سے ہٹ کر کوئی کام کرنے کو کہا صور کیجئے جمعہ پر ممبر پہ کھڑے ہیں خطبہ دے رہے ہیں آئے لوگ اپنی عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے روکو فتنے کا زمانہ ہے ایک نوجوان کھڑا ہوا کہنے لگا عمر اگر تجھے دنیا کی عورتوں کو مکہ اور مدینے کی عورتوں کو اور عرب کی عورتوں کو اگر مسجدوں میں آنے سے روکنا ہے تو پہلے اپنی بیوی کو روک کر دیکھا تیری بیوی سب سے پہلے مسجد میں آ کر بیٹھی ہے ایک نوجوان چمہ کی خطبے میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا عمر مر روکنے کا حق نہیں ہے اگر روکتے ہو تو سب سے پہلے اپنی بیوی بی کو روکو جو سب سے پہلے مسجد میں آ بیٹھتی ہے اور آئی ہوئی ہے اور آج بھی موجود ہے حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے آئے لوگو میں تمہاری عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے روکوں گا اپنی بیوی بی کو نہیں کہا کیوں یہ کیا بات ہے خود کر رہے ہو اور دوسروں کو منع کر رہے ہو تمہاری بیوی وہ عمل خود کر رہی ہے فرمایا ہو لوگو سمجھنے کی کوشش کرو میری مجبوری کو جب میں اپنی بیوی بی سے کہتا ہوں آئے میری بیوی بی تو اب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے متافت نے گزمانا تو میری بیوی بی کہتی ہے عمر میں تج پر ایمان لائی ہوں یا جناب محمد رسول اللہ پر محمد رسول اللہ سے میرے کانوں نے سنا ہے آپ نے فرمایا اللہ نفل مسجد اللہ کی بندیوں کو مسجد میں نماز پڑھنے جانے سے مترو کو جب نبی نے کامت روکو نبی اجازت دے رہے ہیں اور آپ مجھے روگ رہے ہیں میں نبی کی مانوں یا تیری مانوں آئے لوگو جب میری بی بی محمد رسول اللہ کا نام لیتی ہے تو پھر عمر کو روگنے کی عمت نہیں ہوتی پتہ یہ چلا کہ کچھ حالات تھے جو حضرت عمر فاروق کو مجبور کر رہے تھے ورنہ حکم شریعت نہیں بدلتے یہ حالات ہیں اور عمل سوالے بھی ضروری ہے سوالے عمل ایمان کے ساتھ ساتھ عملے سوالے اللہ, کے لیے, اللہ الدین دین کو اس کے لیے خالص کر دو اللہ کے لیے اور آپ دیکھ لیجئے وہ ساری روایتیں جو لوگ ممبروں پہ بیان کرتے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں کہ قربانی کے ہر بال کے بدلے میں ایک نے کی اور بال نہ ہو تو ان کے ہر ہر ریشے کے بدلے میں ایک نے کی یہ ساری روایتیں ضعیف بلکہ موضوع اور من گھڑت ہیں قرآن تو یہ بیان کر رہا ہے لئیال اللہ لوہما ولا دما ولا کنال قربانی کے جانور کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا بلکہ وہ تمہارے دل کا تقوی ہوتا ہے جو اللہ کو پہنچتا ہے کتنی آپ خود سوچیے اس بات کو کیا ہے اللہ کے رسول قربانی کیا فرمائی یہ سنت ابراہیم یہ تمہارے باب ابراہیم کی سنت یہ ٹکڑا تو صحیح ہے البانی نے یہاں تک تو صحیح کہا اس کے بعد اس قربانی میں کیا سواب ہے فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ذرا خود تصور کیجیے عقل سے ایک امیر آدمی چار بکرے لاتا ہے چار جانور لاتا ہے ایک غریب آدمی بےچارا ایک لاتا ہے اس کے جانور کے بال ہیں چار لاکھ اور اس کے بےچارے کے ایک لاکھ یہ دکھانے کے لیے کر رہا ہے یہ خلاف اور اللہ کی رضامندی کے لیے کر رہا ہے اس کو چار لاکھ نکی ملیں گی اس کو ایک لاکھ نکی ملیں گی کون سا ڈھونگ ہے ڈراما ہے خربانی کے جانور کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا بلکہ وہ تقوی ہوتا ہے جو اللہ تک پہنچتا ہے اور اس لئے اللہ, اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ لا ينظروا الى اجسامكم ولا الى سوركم ولکن ينظروا الى قلوبكم اللہ رب العالمين تمہارے چہروں کی طرف صورتوں کی طرف اور تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا کہ تم کتنے خوبصورت ہو کتنے ہینڈسم ہو پرسنالٹی کیا کچھ نہیں دیکھتا کہ و کی وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے ورنہ صحیح بخاری کے والد ان الفاظ پر ہی غور کرو آئے بلال تم ایسا کون سا کام کرتے ہو کہ تم دنیا میں ٹیل رہے تھے اور سفرِ میں میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز سنی تمہاری جوتیوں کی میں نے جنت کے اندر حدیث کے الفاظ ہیں کہ کوئلہ پھر بھی صاف رنگ کا ہوتا ہے بلال کوئلے سے زیادہ کالے تھے لیکن اللہ کے نبی نے جب فرمایا بلال تم ایسا کون سا کام کرتے ہو کہ میں نے تمہاری جوتیوں کی آواز جنت کے اندر سنی اللہ کے نبی مجھے تو معلوم نہیں شاید جب بھی میرا وزو ٹوٹتا ہے میں نیا وضو بنا لیتا ہوں ہو سکتا ہے کہ یہی وجہ ہو. فرمایا شاید یہی وجہ ہے نبی نے بھی اس کو کلیئر نہیں کیا جب اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ بلال میں نے تمہارے جوتیوں کی آواز تمہاری جنت میں سنی تو عرب کے بڑے بڑے سردار اور رئیس دوڑنے میں لگے آئے بلال تو میری بیٹی سے نکاح کر لے میری بیٹی سے شادی کر لے جس کی جوتیوں کی آواز نبی جنت میں سنے اس کے گھر میں میری بیٹی بھی اپنی آخرت بنا لے گی ہم کیا دیکھ رہے ہیں لوگ کیا دیکھتے تھے آ منو و عمل و عمل جو ہے وہ دل سے ہوتا ہے اور اسی کو کہتے ہیں دیکھیں ایزل تقل مسلمان مسلم کے الفاظ ہیں ایزل تقل مسلمان بسما فل قاتل و المکت فما رسول اللہ قتل مسلم کتاب اس حدیث کو امام مسلم کتاب الجہاد کے اندر لائے ذرا تصور کیجئے اس حدیث پر کیا ہے مسلمان جب دو مسلمان تلوارے لے کر باہر نکل جائیں یہ اس کو مارے وہ اس کو مارے دونوں لڑ رہے ازل تقل مسلمان دو مسلمان جب تلوار لے لیں اور دونوں ایک دوسرے کو مارنا چاہیں وہ اس کو مارے وہ اس کو مارے تو ایک مارے گا ایک مرے گا ظاہر ہے ایک قاتل ہوگا ایک مقتول ہوگا دونوں لڑیں گے تو ایک مرے گا ایک مارے گا اللہ کے نبی کہتےل تقل مسلمان ہیما قاتل و و نار قتل کرنے والا بھی اور جس کو قتل کیا گیا وہ بھی دونوں جہنمی دل کا تعلق دے گی عبادت کا تعلق دل سے ہمارے بہت سے بھائی ذرا زبان سے بھی نیت کرتے ہیں نیت کرتا ہوں میں دو رقاد نماز انت اور چار رقار نماز سنت ذرا وہ بھی اس حدیث پر غور کریں میں زبان نہیں کر رہا ہوں رگڑ نہیں رہا ہوں حدیث پڑھتے جاؤ شرماتے جاؤ مجھے اپنی طرف سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تمہارے لیے تو اللہ اور اس کے رس تاکہ گالی دو گے تو اللہ کا شکر مجھ پہ نہ پڑھے صاحب شریعت پہ گی تو اللہ خود سمجھے گا مسلمان جب دو مسلمان تلوار لے کر باہر نکل آئے اور دونوں ایک دوسرے کو مارا فل قاتل تو قاتل بھی اور مقتول بھی دونوں جہنمی صحابہ نے سوال کیا تحقیق کا جذبہ تھا یہاں تو ہمارے ہاں مولوی نے جو کہہ دیا مان لیا مولوی صاحب سوال مت کرو مولوی صاحب سے سوال مت کرو ارے تم تو مرد ہو وہاں تو عورتیں سوال کیا کرتی تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی عید کے دن یا بقرعید کے دن خطبہ دیا آپ نے حدیث پڑھی ہے مسلم کی کتاب مسلم کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کے, کے دن عید کی یا بقرعید دیکھیے راوی کو کتنا احتیاط ہوتا تھا آج بولنے والوں کو احتیاط نہیں ہوتا میں کیا بول رہا ہوں راوی کو پتا نہیں حدیث کے راوی کو ابو سعید خدری کو کہ عید کا دن تھا یا بقرعید کا دن تو انہوں نے خود کہہ دیا کہ عید تھی یا بقرعید یعنی ان دونوں میں سے کوئی ایک دن تھا احتیاط دیکھیے بولنے میں احتیاط دیکھیے بولنے میں اس کے بعد میں آپ نے نماز پڑھائی پھر آپ نے مردوں میں خطبہ دیا لاؤڈ اسپیکر کا زمانہ نہیں تھا اس لیے عورتوں عورتیں بھی عید کی نماز پڑھنے آئیں تھیں آپ اس کے بعد عورتوں میں گئے فمر علی النساء عورتوں کے پاس پہنچے اور آپ نے پردے کی اوڑھ سے ان کو خطبہ دیا اور آپ نے ان کو خطبے میں فرمایا یا ماشر النساء تصدقنا فإِنّی ۛۛۛۛ نار ۛۛۛۛۛۛۛ اور ۛۛۛۛۛۛۛۛۛۛۛۛۛۛۛۛۛۛۛۛۛۛۛ تو میں نے جہنم میں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے جب اللہ کے نبی یہ کہہ کر رکھے کہ فینی اوری تو کنہ اکسرہ لنار عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ مجھے دکھائی دی تو قلنا وابیما یا رسول اللہ جو عورتیں مجمع میں بیٹی ہوئی تھی قلنا یا ربی زبان میں جمع مونس غائب کا سیغا ہے جس میں ایک عورت کی آواز نہیں تھی بلکہ کئی عورتیں جو اس مجمع میں بیٹی تھی انہوں نے کہا وابیما یا رسول اللہ اے اللہ